سہری اور افطار کے اوقات مختلف مدارس کی تنظیموں نے شائع کیے ہیں اور ان میں فرق ہوتا ہے عام آدمی کس طریقے سے ان اوقات کی تصدیق کرے ایک آسان طریقہ آپ سہری کھانا پانچ سات منٹ پہلے بند کر دی. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آزان ہونے تک واردات جاری رہتی کسی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آزان ہونے تک کھانا جائز ہے پتہ نہیں کس احمق نے یہ بتا دیا اور ہمارے لوگوں میں یہ یہ رواج بھی ہو گیا کہ صاحب وہ جو ہے ازان ہونے تک کھانا کھانا چاہیے ابن کثیر نے شہری کے موقع پہ یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی ازان شہری کے لیے جگانے کے لیے بھی کہا کرتے حضور نے فرمایا بلال ازان کر دو تاکہ لوگ جاگ جائیں اور سحری کر لیں تو جگانے کے لیے بھی اذان کہی جاتی اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے موزن صاحب کی گھڑی اگر خراب ہو جائے ٹھیک ہے ان کے تو آزان کا ٹائم ہی نہیں ہوا ابھی تک اور آپ تو کھاتے رہیں گے ماشاء اس کے بعد جب آزان کہیں گے تب آپ روزہ بند کریں گے نہیں وقت موتبر ہے گھڑیاں ہر گھر میں ہیں ٹیلی ویژن بھی ہر گھر میں آ گیا ہے ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ روزہ کب ہے اور افطار کب اور اس میں بھی آپ پانچ سات منٹ کی احتیاط ضرور رکھیں میں خود اس بات کا گواہ ہوں میں کم سے کم ترسٹھ سال سے کراچی میں رہتا ہوں کئی دفعہ جب ٹی وی وغیرہ نہ ریڈیو پاکستان سے کئی مرتبہ اذان دو منٹ پہلے نشر کر دی گئی ٹھیک اور بعد میں اعلان ہوا کہ غلطی ہو گئی تو اب روزے داروں کا کیا ہوگا تو اس کو ایسے روزے دار پر کفارہ تو نہیں ہوگا ایک روزے کی قضا جو اس پہ ضرور ہوگی اس لیے اس عبادت کی اہمیت کے اعتبار سے پانچ سات منٹ پہلے سہری بن کر دیں اور جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اس کے بعد میں افطار کیجئے تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی